سڈے محفل کے مہمان خوشوشی حکومت ہونی اگریز کی فرق اس طرح کی پہنگولی تھن ہوا لے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 اے سے قانون نظام نال متفقن یا اے اسنو ظلم سمجھ دیں یہ متفقن تو میں پوچھنا ہوں لانتیو عجیب پاگل فدو جے جدو ایکنو تسی مجرم بنا آکے سزا دیتی تو باتو اسنو شہید لکھن دا کے مقصد دے دا مطلب شہید تتا ہوسی تساں کافر یا ظالم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 یا ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخان دی؟ یا ملے گی سوا لکھ امبیال احمد سلام دے گستاخان دی؟ یا ملے گی صحاب کرام دے گستاخان دی؟ یا ملے گی اولیاء کرام کے گستاخان اس لانتی تاریخ دے اندر مسٹر جناح گستاخی تاریخ دے اندر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 اور دعوت کفر کی ہوگی خیر کیا بات کر رہا تھا سمت سیدر لاہبر کا یہی کام ہے مثال سے بات باطل کے فاشیر بہت اچھی باطل کے فال و فر کی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 وہ کیا ہے پر نہیں جو بنوا تو رکھ لو چلو سمجھ نظام کافر کا ہو عزت کافر کی محفوظ ہوگی رسول اللہ کی ہو اور تیرے گھر میں جہاں تیری چلتی ہو وہاں ممکن ہے کہ تیرے دشمن کی عزت ہو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 ہماری بات دل میں اتری دل کہے گا بس بھائی لٹ گیا لٹ گیا دنیا کسی کے اندر جرت ہو ہماری بات کو غلط ثابت کر ہم اس کے ہاتھ پر تعبا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہم انانیت پسند نہیں ہیں ہم متحب ابلیس نہیں ہیں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 آگے یہ समझ سو ہوں जेड़ा قانون اتنا گستا خیر رسول ہے اس قانون کے لیے جو تعلیم ہے یہ گستا کے رسول کیوں نہیں تعلیم ملا متفق تعلیم پیر متفق پڑھ کے پیر پوچھو تھٹیا کتنے وہ گستاخان چھٹی ہوں کتے کا پوترا پھر لائی کڑا تیرا گستاخ نہیں بنے گا تیرا گستاخ ہال بنے نہیں تو یہ نیتان گیے کر لے ایک آدمی ایک آدمی نیت کر لے کہ میں اتنے عرصے کے بعد گستاخی کروں گا وہ اب کافر ہو جاتا ہے اور جس کتے کی نیت میں یہ ہے لگ گیا تے پھر وی ایسا گلامیاں کیونکہ کرنے وہ کتے دا پتر ہونی کافر ہو گیا سمجھ لگی گل نہیں تو ہر حمایتی مجرم تو یہ سارے حمایتی کوئی املن کوئی املن حمایتی کوئی نیتن اور قصدن کشدن یہ تھے تو بچی شہری تا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آئے گا استو مسجد مسجد جو تیر پتھر ڈگے کسے منافق نے سیر جانا مومن ایک نہیں لگنا مسیح مشریت تو باہر کا کی حال ہو سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا بندہ سویرے مومن شام کافر شام مومن سویرے کافر اچھا بھئی یہ بتاؤ ایک آدمی خود ڈکیٹی نہیں کرتا بندے رکھے ہوئے ہیں ڈکیتی کے لیے ملازم رکھے ہوئے ان کو تنخواہ دیتا ہے وہ جاتے ہیں ڈکیتی یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بتاؤ مجرم ہوگا یا نہیں ڈکیٹوں کا سرگنا دیکشا. کون دیکشا. دیکشا. وہ ڈکیٹ شمار ہوگا قانون پاکستان میں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 حرام ہے ظلم ہے لیکن بتائیں کیا وہ اسی عذر اور بہانے کی بنا پر کہ ہم جی حضرت صاحب کو حرام سمجھتے ہیں یہ داٹی ہے د ہے مجھے پتا ہے سارا لیکن کیا کروں بچوں کی روزی کا معاملہ ہے ہم آڈر کے پابند ہیں سرکار بس وہ مجرم ہوگا یا نہیں کیوں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 لیکن ہماری ایک مجبوری ہے ہم ملازم طبقہ ہے روٹی بچوں کی بچے نکے نکے بچے ہیں پیٹ ہیں جی. بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو صرف اب آڈر دیکھنا ہے یہ اوورول بہانا بنا کر ڈکیٹوں کا ملازم چھوٹ سکتا ہے <تصفح>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 اتے کسے بندے دا کیر ہوئیے اتے تو نظام لانتی اور ہو سنوئے چلو مسٹر جنا گال کڈو سزا دو سو پچانوے اے کے تحت پہلے دس سال تھی آپ پچیس سال ہو گئے عمر کا اور اگر اللہ تعالی کو گالیاں نکالو جتنی مرضی نکالو پہلے نمبر پر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 میری بات کو سمجھ رہے ہو یہ گستاخی مار رہا ہوں کیا مار رہا ہوں ادور د جوڑے باغ کا سدکا یہاں دیا بین یقیاں گستاخیاں کے کفر سارے ہاتھ ہی چڑھ جانے پھر جانے تور جان ایک سات فکر ہیں فکر رکھتے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے جنہیں سر گفلت گزر گئی گزر گئی ہوں تو رب سونے دھیان کرا دیتا ہے کرم کر سکتا گل سمجھا سکتا وقت <تصفح> گیا گفلت لنگ گئی بڑی تھور ہے گل تو سمجھا دیا گا نہیں سمجھ آئی خدا تالا کو گالیاں دینا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 مسلمان بردن بھی بڑھ دھیرے چوت کتے سید سلبیاں کلمہ فرن والا منافق کتے دیا پترا منافق بڑھنا تینوں پتا نہیں میرے آقا انعام درد اس دین کے اتنے کوئی گستاخوں کو قتل کر کے گاضی بن جاتے ہیں اور کوئی گستاخی کو قتل کر کے گازی بن اے اے ہم گستاخی کو قتل کر کے غازی بنے ہوئے اللہ کے فضل سے سن لے اگلی بات سن سوالاک نبیوں کو سنو سوالاک نبیوں کو گالیاں نکالے کتنے کو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 گالیاں دینے والا سزا اس وقت پائے گا اولان جب کوئی مدعی بنے گا اور کہے گا دل آزاری ہوئی اگر کوئی نہ بنے تو حکومت کا کام نہیں مذہبی معاملات میں دخل دینا بھائی چودہ تھوڑا بھی کام ہے اور سڈے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے کنجرا لکھا ہوں ہر بچہ سکول جائے ہر بچہ سکول جائے ہر بچہ اگوں سڈے حضرت نے فرمایا جب نوکری نہ ملے پھر ووٹ مرائے پھر یہ اور حضرت جی آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں یہ مولا نہ بیٹھے موچ کے مولا ریا صاحب نا اقبال صاحب بیٹھے ہیں موچ میاں والی سے ستشی بلایا غاز صاحب کے ساتھ ان کی نظر کرتا ہوں بات سمجھ نہیں آئی کیا بات کر رہا تھا کوئی وہ چیا پہلے یہ پوری کر لو پہ ہون مرے کیڑی گل کی میں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 تیری بات میں جواب ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا جگ پلیت تھا تتا ہے جگی پلیت سمجھ نہیں آ رہی لانتی ایک بادشاہ کا نام لے کر پلیت کہہ رہا ہے نا جگ تو پلیت نہیں تھا اسی وجہ سے تک کا نام لے رہا ہے اس وقت جگ پلیت ہے کیوں لانتیا نظام تعلیم قانون کثرت جو پلیت ہوئی جڑے نیکن او بیچارے بچارے کسی خاتے چی شمار نہیں پائے ہر بندہ آتا مسلمان جنہیں ہون گندے ہوئے کدی نہیں ہوئے کیوں کہندے ہوئے وہ دسو ہئی گل رسول اللہ دے دور دل دے کیوں نہیں کرتے اس طرح کی دسو سمجھ نہیں آئی <تصفح>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 حکومت کے خلاف آزاد گفتگو کرے گا تو جو حق والے ہیں عقل والے ہیں دیانت والے ہیں سمجھ والے ہیں جب یہ قوم کی آنکھیں کھولیں گے تو یہ سارے ہمارے خلاف ہوں گے لہذا سیاسی آزادی ہمیں گوارا نہیں ورنہ ہماری حکومت چلی گئی اب مذہبی آزادی انہوں نے کیوں نہ کیوں دے رکھی تھی تاکہ مذہب ختم ہو جائے وہ جس طرح ان کی حکومت ختم ہو جانا تھی سیاسی آزادی کی بنا پر تو لازمی نتیجہ ہے مذہبی خطب ختم ہو جانا تھا مذہبی آزادی کی بنا پر ہو گیا اب اب سونا ہے بہن بہن چودوں کی یہ تعریف لاکھ لانا ہے اور اسلام کیا دیتا ہے اسلام اس کے برعکس ہے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 نہیں ہاں سیاسی آزادی ہے کیا مطلب اگر عام آدمی اٹھ کر فاروق اعظم سے پوچھتا ہے بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا تو جواب جب اب بتائیں اوئے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 کٹے پوش کیوں سان بھی لب جائے گا چلو کچھ نہ کچھ لب جائے گی کتی تو میں نہ ہونا موے لوگ ٹرک تھلے آ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 کر کے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجانا منل جہاد اصغر ال جہاد ال اکبر جنگ کر کے واپس لوٹے تو فرماتے ہیں چھوٹا جہاد کر آئے ہیں بڑا کرنا ہے سویا کہ فل یہ دنیا دے ویکھ کے تے پھر آپ انو قائم رکھنا تے انہا کسے دے کسے دے لالا چچنا ہونا تے پہلو آکھنا جڑی گال کردہ ہے جیدی دعوت دیندہ ہے دعوت دیندہ ہے ایک خود پہلے یار نبی پاک دے دیندہ مخالفتے نہیں کہ کدھر میرا نہ پٹھابا آگے موڑ بھی تب کیے نہیں ویکھیا انہاں کھا جو کشم دے آئی جہاں بھی سمجھ نہیں لگی ما کک تھلے کتی آئی پھر آئی جاتی سمجھ لگی گل خیر میں گل اردو کرتا سام قانون پھر جدو مجرم دا گل سمجھ گستاخی عام آم گی سزا کوئی نہیں پاوے گا تے پھر اٹھنا ہے کسی مومن نے کہ نہیں اٹھنا لیکن اٹھن تے مجبور کنے کیتا؟ غستاخ قانون نے قانون نے یہودی کتا قانون انج رکھی کھڑا ہے گستاخ ہون گستاخی ہوے بر ہوئے ہوے کیونکہ مذہبی آزادی ہے اوئے سرداری کے خلاف بھونکنا جرم ہے بولنا جرم ہے گنجے کے خلاف بولنا جرم ہے ایسے فورن حکومت مدعی بن جاتی ہے اور ادھر کوئی نہیں مدعی بنا ہے وہ جی نہیں بنے پھر بھی آزانوں کی لگے جی مذہبی آزادی ہے جو کچھ ہے کرتا رہا ہے ہم کیا کریں بھائی ہمارا ایسی باتوں میں دخل دینا یہ کچھ تو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 جدو ف کے کوئی لمی پا لے تو ہوں جرمے کتے دا پوترا اسلام کی آخر میں کیا اسلام ہے فنا فتنہ ہے عورت فتنہ ہے عورت فتنہ دولت فتنا زمین فتنہ زار زمین فتنے زن زار زمین تین فتنے اسلام آخد تین فتنے ایک دے چار دیواری ایسی پاؤ بوئے ایسے بند کرو فتنے نہ ہوں تاکہ قتل تے اگو جرم نہ بڑن کلانتی فرنگی کا قانون کہتا ہے فیتنے رہیں جب جرم پیدا ہوں تو آپ مجرم کو پکڑو سمجھ آ گئی تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے وہ مثال بھی پوری کر دیتا ہوں تین ہاں مسٹر جناب کو گالیاں دو عمر کہہ اللہ تعالی کو گالیاں دو عمر کہہ سوا لاکھ نبی کو گالیاں دو عمر کہہ برابر ہو گیا اب عمر کہہ دو گئی مجھے پولیس والوں نے بتایا اچھا مسٹر اچھا یہ بتاؤ خدا کی شان بڑی ہے یا رسول اللہ کی جلح شان ہو جو سمجھے رسول اللہ کی غیرت, غیرت ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی یا جو کہے کہ ہمیں ان رسول اللہ کے لیے تو غصہ زیادہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نہیں آتا وہ بہن چون بہت, بہت بڑا کافر ہے وہ کوئی مسلمان نہیں رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینکیں گے کتے کا بچہ مجھے رحمت اللہ مین بنانے والا رب تھا تو نے رب, رب کو پیچھے رکھ لیا مجھے آگے کر دیا لیکن سنو اے رسول اللہ کی گستاخی کی سزا پھانسی اور اللہ تعالی کی گستاخی کی سزا قرآن کی گستاخی کی سزا وہ عمر قید ہے پہلے دس سال تھی اور مسٹر جنا کے برابر ہے یہ خود کتنا بڑی گستاخی ہے یار کیڑی کیڑی میں شرح کھولا غازی صاحب کو ایک سمت بتا رہا ہوں ایک رخ دے رہا ہوں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 بھونڈ جس کو اردو میں کہتے ہیں بھیڑ ساڈی سرے کی چاہتے ہیں ڈینبو اپنا مولانا جناب بولی کی بولیے چ آخد میالی ڈیںبو یہ ڈینبو جناب جی ہک اے مکھی گون تھاہن والی یہ شہد دی مکھی, مکھی, دی مکھی, مکھی, مکھی انہ مکھیاں سے غور ہی کدی قدرت نے کائنات ایک تر طبقے انسانوں نے بنائے تر قسم دیا مکھیاں بنائی امرو کیونکہ یہ کائنات ساری جو ہے انسان کو اس وحدہ شریک کی معرفت اور پہچان دیتی ہے دے سبق دینی پہ ہر شہ انسانی طبقات کتنے ہیں کافر منافق مومنٹ مرے کافر منافق تو مکھیاں بھی کہڑی کہڑیاں ڈے بو کو نی ڈنگ اللہ دی رحمت علی شے کوئی نہیں کوئی شہ سرف بابے ہوگ مار سکتے اگر وہ اپنی فوج لیا کے تے حملہ کرن سارا کچھ نسا بھجا کے آپ ملک تے قبضہ کرن، حضرت ڈیمبو صاحب تو سوائے ڈنگ تے کچھ نہیں دینا کیونکہ بابے ہوگ تو سوا دو جی ان دا لڑائی دا شوق بڑا ہوں ڈیںمو اور ہوندے بھی تگڑے نے ایٹم بم اپنا پیچھو بونڈ رکھتے ہیں اے بابے ہو میزائل ہے امریکہ برطانیہ یورپ اور یورپ کے اتحادی گلام ٹو ان ساروں کا بونڈ پیچھوں لگا کھڑائی لڑائی کا شوق بڑا ہے لیکن جہاں پر قدم رکھتے ہیں بہن چوائے نہ کے اور کچھ دے ہی نہیں سکتے کیوں کہ گنڈ دے پیچھے دزائل ہے کوئی اگے شا پچھے شہ اگوں صرف کھانے پیچھوں صرف مارنا صرف ایک کو پتا ہے ایک دا ایک مکھی ہے دوسری صرف میٹھی مکھی میٹھی میٹھی مکھی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں وہ آئی آوا گے جی بیٹھن دوں گے تو کھاوا گے نہیں تو ٹور جائے ہم کسی کو کچھ نہیں توجہ تیسری منہوں کرے شہد دیں پر پچھو ڈگ رکھ مت سمجھے میں نیلا میٹھا نہ جڑا میرا اگے منہ و نکلتا ہی نا بڑا سوا کیمتی ہے یہ ایویں جی پچھلا ڈنگ میرا نہ ہوباد کر دے ذہ کر دے مینو ہر کسے چیڑ ہی رکھنا بچے بھی ایویں انگل دیتی رکھ گے سمجھ لگی آئیے سمجھ سونا میں قیمتی سودا کول رکھنا میری شفا منزلو منل قرآن باہو شفاؤں ورحم رحمت فرما سا قرآن اتارنے شفا ہے مومنا واسطے مکھی مکھی شہد ن اللہ شفا فرمایا اپنے قرآن بھی پر کافر بھی حاصل کر سکتا ہے اے مومن تو سوا کچھ اتے شفا فرمایا سو لنس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 اللہ نکلے لانت آران چانت کبھی خدا دی پتہ نہیں مستفا گلام سوٹا دے اگے نام تن دکل ہو جنو جس پانڈے چ نکلے اتائی واڑ دیا گے خجت اور دلیل اور برہان کا جو میدان ہے اس میں ہمیشہ یاب مسلمان ہے تلوار اور سیاست کے میدان کافران دے ہاتھ چی آ سکتے ہیں لیکن ہر میدان اللہ کے فضل ہمیشہ مومن کے ہاتھ چاہے مکھیاں سمجھ لئیے ہیں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 تو حسین ورگے شہید کیوں دے ہوئے؟ آئے, آئے, حضرت حمزہ سیدا کی سید کیوں بن دے ہوئے؟ آئے, آئے, آئے, آئے. اور کیا تک اس طرح رہنے یہ اپنا علم ظاہر اپنا خون ظاہر کر علماء کہیں گے اور ان شاء اللہ لذیذ حکانی ربانی شیطانوں کی بات نہیں ہے جو دنیا کا کتا اور سکولی اس کو عالم نہیں کہنا کو ہی نہیں ہے ایک ہوتا ہے عرفی عالم ایک ہوتا ہے شری عالم عرف میں اس کو عالم کہتے ہیں جو کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہو اور شریعت میں اس کو عالم کہتے ہیں جو دین جانتا ہو پھر دین پر عمل کرتا ہو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 پھر اگلے آخر آ جی مدرسہ اج چلاؤ آخ جی اج چلاؤ آخو اونج چلاؤ آخو اونج چلے گا جنہیں ہزور کے دن رکھنا ہے نا سارا کچھ انہیں آخنا خبردار مدرسہ بدلنا تو بدلنا یہ بند ہو سکتا ہے لیکن شریعت رسول بدل نہیں سکتے سمجھ آ کہ نہیں نبیوں دا وارس بننا گالا جی دا میں آنا ہونا بےلیو ہو اور ٹکر پانی والے ٹکر پانی جا مقصد جی بھی بتھیرے طریقے نے گریڑی لا لو کو آ جانم بالن ضرور بننا جی لانتی سر دقام سر دینا پہ جی ماں چود فرنگی ورگا ہوگا تمہیں سر دینا پہنا انگی اگر میرے آقا دا غلام آکا کا شیر ہونا ہی رکابت پکھا بتل مرفامے اکبال کرتے رکھا بتل میں غلط بھی نہیں ہے منبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رتی بپنا تو ڈوب ڈرے اے سمجھنا کہ علم ہو مارفت ہو مارفت والے پٹے لگ ایک لگن وہ کہہ تیری غلط بھی نہیں ہے ایک نو دو تین پتہ نہیں کہ ہلاوج کی سولی منسور ہلاج دی سولی واسطے ہوتی ہے اوے اولا ماں واسطے بھی ہوں وہ کہ چاہ پانی دا پھٹا نہ اے نو سولی سمجھ جی ممبارے کا سو سولی ہے ہاں سولی جی حق کھیں گا تو اتے سولی جی جھوٹ آکھے گا تو رب اگے دے گا چڑھنا سولی پڑنا کو تھوڑا یہ کم نہیں ہوں ترائے مکھیاں نہیں صحابہ کرام شہد کی مکھھی سن کیوں جو دولت دین و ایمان رکھتے تھے ان کو ہر کافر اس کو ہر کافر نے چھیڑنا تھا خراب کرنا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس سوٹا بھی کنجرو جہاد بھی کرنے تو پہلو مکا دے جے پنیا وسا جی علم و عرفان دے سبق پڑھا پچھوں درویش پہ پیدا, پیدا ہوں رہن گے اگوں سورا نارے جے کیوں اس واسطے تاکہ سڈے شہد بیٹھے نڈا بلال تی ہجویری ورگا بیٹھا ہوا اللہ, اللہ کرتا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 تو علم والے ختم علم والے نہ ہوں مجاہد ختم ہائے ہائے نہ انہاں دا ککھ رہنا اے انہاں دا دوویں لڑدے نے باروں سرحداں محفوظ بار جہاد جاری کفر دے فتنہ ختم دوسرے لفظاں میں ادھر دیکھوے نبی پاک دی شریعت دا نظام اگر نافذ ہو گئے تے جہاد نال بیرونی فتنہ ختم ہو جاندے تے اسلام دی شریعت سزاوال ادرونی فیتنے مک جگ ہو پاک پھر ہر ایک آزاد تہرا کنجر ہے او دلیر آزاد چھٹیاں نے ان جا کوئی دین تو چلنا چاہتا واسطے ہزاراں سیاپے نے کر کے کوئی بندہ ٹرتا نہیں وہ ٹریے حضرت کریے کہ برادری نہیں جان چڑتی ہر پاسوں ہزار سیاپے مسیبت نے کیوں روا اس واسطے نظام جکی کا ندام ہے اندر بھی فیتنے باہروں بھی ہوں سمجھ لگی تو نظام فطر اسلام شہد کی مومنٹ شہد کی دین ادھر جی شفا نال رکھتا جہاد بھی رکھتا مرے کافر او پون ڈے وہ ڈے آ جائے گا افغانستان میں پر آ کے بھن انصاف دین دی بغیر سگوں اگ لا دے گا ہر جگہ ترفد ہوگا جی تو میں ترف رہے ہیں ہے کہ سوکھا رہنا بندہ ٹھیٹ ہو سوکھا ہی سیا آ بندہ ٹھیٹ عزت آنی جانی شاید ہے سمجھ نہیں لگی بندہ ٹھیٹ ہوت آنی جانی شاید خیر جیڑی ہے نا وہ مکھی اہل نے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میٹھے میٹھے ہیں اور ادھر والے ہیں ہم کسی کو کچھ نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو اپنی بستر چکاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ بس کسی کو مت چڑو اگوں تھی جاؤ پچھو ہگی جاؤ بہت اچھے گل لمبی ہو جائے گی سمجھ لگی بار سورت